منسلی عرض یہ ہے کہ کوئی ترتیب مکمل کامیاب تب ہوتی ہے جب اس کے اصولوں کی اور ہدایات کی پوری پابندی کی جائے وہ کے اصولوں اور ہدایات کی پابندی کرنے کی جائے تو نہ وہ ترتیب کامیاب ہوتی ہے نہ اس کے فوائد داخل کیے جا سکتے ہیں دوسری بات میرا آگے آج بھی کے مہینے میں گندم کاج کر لے hmm. اور وہ خیال کرے کہ چھ مہینے کے بعد جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر میں مجھے گندم کی فصل مل جائے گی جریف پانچ من گندم hmm. اور بھوسا کتنا نکلتا ہے پانچ من گندم کا دیکھ جریف سے کتنا بھوسا نکلتا ہے دس بیس کیا دس بیس چلو پندرہ کا دوسرا ہو گیا پنچ من کے نا آٹھ ہزار روپیہ میں آدمی کہے کہ مجھے دسمبر کے مہینے میں آٹھ ہزار روپیہ مل جائے گا مل جائے گا تو اس کی کاج کے لیے جون کے بجائے مہینہ تھا نومبر کا اس کی فصل کاٹنے کے لیے مہینہ بجائے دسمبر کے مئی کا تھا آنے. تو کام کیا گیا وقت لگا توانائی لگی پیسہ لگا لیکن اس کے ساتھ جو سول قواعد مرکب ہے مقرر ہے اس کی پابندی نہیں کیجا وقت بھی ضائع ہوا محنت بھی ضائع ہوئی پیسہ بھی ضائع ہوا ہمارے ایک چیف انجینئر ہوتے تھے وہ ہمارے بلوانش صاحب اور ہسپتال سے بیٹھ کی کچھ عرصہ بیت رہنے کے بعد انہوں نے ایک دم تک کیا انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم سلسلے ہیں بیت ہو گئے ہمارے مسائل کیوں کے ہیں کوئی مسئلہ ہی حل نہ ہوا تکلیفیں بھی طرح پریشانیاں ہیں اور ہمارے باپ باپ کے لوگ ہیں وہ رانی صاحب کے سلسلے میں داخل ہو گئے اور بڑے پھلے پھولے وہ یہاں پر ایک انجینئر کے پروفیسر ہوتے تھے نہ نماز پڑھتے تھے نہ روزن سے سلسلے کے پیٹ جو روغن سے آ کر بیٹ ہوتے تھے بیٹ ہونے کے بعد نماز روزہ کے کرتے تھے وہ شہرتے نہیں نماز روزے کو شہرتے نہیں کوئی دنوں کے بعد مزید میں بیٹھتے بیٹھتے پھر وہ آج بھی کرونا شروع ہو جاتا تھا کوالی میں حال ہو جانا اللہ رسول کا نام لیتے رونا ڈونا کرنا پھر کہتے ہیں اب یہ پہنچ گیا آپ پہنچ گیا تو پہنچ گئی کیا نماز دھو رہے سے فارا ہو گئے چاہوں کہ آپ یہ پہنچ گئے ہم لے کے موبائل نہیں پہنچ گیا کہاں تک پہنچ گیا جنم تک پہنچ گیا پہنچا ضرور ہے پہنچا جنم کو پہنچ ضرور جن جس آدمی سے ارکام اور فرض واجب قرق ہو گئے تو اس کا فون متو دوستوں اب ایک بادشاہ کے دربار میں وزیر داخل ہوتا ہے اور ایک رات کو بادشاہ کے کمرے میں ڈاچو داخل ہوتا ہے پہنچے تو دھونا ہیں بادشاہ پہنچے دھونا ہے ایک اعزاز پانے کے لیے پہنچا ہے ایک قتل ہونے کے لیے پہنچا ہے خیر ہو سکا روف صاحب رو صاحب حرام مال وہیں پھلتا ہے حرام بال وہیں پھلکا پھولتا ہے ہمارے یہاں تو شریف ترتیب ہے حلال حرام ہے آکامات ہیں اور ہا, ہا, ہا, ہا, انصاف جانبداری حلال یہ جی پنتی پورتی ہمارے یہاں ان سے میں نے بات کی تو یہ بزرگ سلسلے ہیں ریٹ ہوئے ہوئے پھر ڈال سکتا روزگار کرنے والے پھر چروغے جماعتوں میں لگانے والے عقیدہ اس کا یہ تھا کہ جو غریب آدمی کو پیسے دے کر اس سے پیسے رفع دیا جائے یہ سود ہے کاروبار کے لیے پیسے دے کر جو اس پر یہ سوچ نہیں یا آدمی کا عقیدہ ہی خراب ہے آدمی کا عقیدہ ہی کفریہ ہے کسی بات کو کر لینا ہے گنا سمجھتے ہو یہ لگا بات ہے اس کو ٹھیک سمجھنا یہ عقیدے کی خرابی اس سے آدمی کا اسلام نہیں باقی نہیں رہتا اللہ کے حلال کو حرام کہہ دے اور حرام کو حلال کہہ دے تردیپ کپور کیا نہیں ڈاکٹر اور یہ آدمی زندگی ہو جاتا ہے ایسا آدمی زندگی کہ کیا ہے کپر میں زندگی ایک میں بند سے باندھ بادشاہ کا کوئی بھی نہیں اگر آئے بھی جہاں تو مشکل مسئلہ ہوتا ہے اس کو ایسا کرنے کے لیے مختص ہے مہینہ کتابوں کے پاس پڑھنا پڑتا ہے ایسے زندگی کی تعریف یہ ہے کہ زندگی کے وہ آدمی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے لیکن جن کیسی تشریح کو مانتا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طرف شاہرین اپنی تشریح کی اپنی تشریح یہ آدمی مسلمان نہیں رہتا تو کی کسی خاص قسم کو زندگیت کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا گیا میں کافر ہوں باٹ بازی بھی آدمی کہا تو بازی ہو گئی آدمی اپنے کو کہتا ہے لیکن حلال حرام اور فرض کو کے اور حلال حرام اور فرض کے بارے میں ایسی تشریح مانتا ہے جو تشریح حضور صلی اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس کی اپنی تشریح ہے اس آدمی کو بجائے کفر کہنے کے سندیق کہتے ہیں سندی بھی زندگی کفر کیا ہے فرق ہے کسم جس وادی مانتا ہے اپنی تصدیق کی روشنی لوگ جب نہیں تکلیف رام رضیب کوٹ کرتے <تصفح> ایک یہ نہیں پہلے جو بیان کی اس میں کیسے اس پہ بیان کیا تھا اس طریقے سے کافی دفعہ کئی دفعہ اس مسئلے پر میں نے بات کی ہوئی ہے میں سونا یہ بڑی حسن جی کیا کسی ہوتی ہے صاحب فرق ہے نہیں آپ سفر اچھا ہاں ہاں ماشاء اللہ دیکھیں نا مل ہے تو ہاتھ والا مل ہے تو خیر ہے وہ جن کو مانتا ہی نہیں ہے نی وہ مانتا ہی نہیں سر ماشاء اللہ بارہ یہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام پشپ اکیڈمی لائبریری میں ہے اسلامک انسائکلوپیڈیا دائرات المارفت السلامیہ کیا نام دائرات المارفت السلامیہ اس نگر ملح کی اور زندگی کی تعریف کون دیکھا جائے گی کس کے سیکولر اور کمسٹ فورس کمسٹ سیکولر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے پسندوں میں مارک پڑھنے پر فرشتر ہوں, کون جائے گا ٹیکنیکلی لائبریریوں سے پوچھے وہ دار مارکیٹ نکال کر دے دے گا تو اس میں زندگی اور ملک کی ڈیفریشن دیکھیں گے کہ وہ اپنے آپ کو خود کو مسلمان کہتے ہیں پکے کا اچھا. جو رام جی جیسے کی کے کی پتہ کی لوگ ہیں جو کی بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ دونوں کی بات ہے اور ایک آدمی یہ کافی ان کہ بات کافی معقول ہے ناانی. شہر جی یہ بات کافی معصول ہے کہ اس پر جو ہے تو پورا آرٹیکل لکھا ہوا گوالی میں مرگیز کو جو ہے صاحب آپ اس نے کافی کام آپ کو حوالے کیے ہیں یہ بھی آپ کے والے ہو گیا اس کے حوالے نکال کر ملحد اور رنجید پر, پر پورا گوالی کے لیے مضبوط لکھنا ٹھیک ہے نا اور آپ کل جا کر ڈائریکٹر مارکتر کا لے کے بھیٹ بیٹھ گیا اور صاف صاحب آپ کو دے دیں گے ملحد اور رنجید دونوں کو دیکھ لو ٹھیک ہے نا لاش کر لات کیا رہے تھے ہاں اس میں اس طرح کی بھیجن کرنا ہے اس طرح کی خرابی ہوتی ہے رام جی جو ہے وہ ملحد ہے اور لانا برقا دینی یہ رنجید ہے سر سید ملحد خان باقی مسلمانوں کے ایک ہمدردی والا تھا ضرور جذبات اس سے اچھے تھے لیکن عقیدے کے لحاظ سفر حکومت تو عورت یہ کر رہا تھا کہ ہمارے سلسلے کا فائدہ تو تب ہوگا کہ جب آدمی اس پوری تقسیم کو استعمال کرے پورے تفریح کو اختیار کرے اور اختیار کرنے آ جیسے سفیق صاحب نلاد نہ کہ میرے بچے جب پیڑھی چلے جاتے ہیں اپنے نانا نانی کے یہاں پھر ان کو مشکلات بیماریاں تکلیف جی ہونا چیزنا شروع ہو جاتا اپنے گھر آ جاتے ٹھیک دیش کیبل کا ماحول جو ہوتا ہے اس کا گندار بہت زیادہ ہوتا, ہوتا ہے ایسے گھروں میں گندار بہت ہوتا ہے ان کو جب اس سے میں خود موجود ہوں اور جنال جی کو دم کر لوں تو ان کی تکلیف سب ہو جاتی ہے گندا ہو تو ڈاکٹروں پر کھڑا نہ کرتا ہوں کیا تفریح کے ظلمت والے اخراط ہیں غلمت والی تشریف کے پیشے ظلمت والے اخلاق ہیں ہمارے جنوبی افریقہ میں سلسلے کے منقورن ہیں ڈاکٹر گلتاف خان انہوں نے واقعہ سنایا اسے بتایا کہ میرا ایک عیسائی دوست تھا ڈاکٹر اس کے لیے کرایہ کا مکان دیکھنے کے لیے ملے کہتے ہیں ایک مکان تھا جو کوئی عرصے سے خالی پڑا گیا اس میں گئے دیکھا ہم نے جب باہر نکلے تو اس میں گاڑی میں بیٹھے اس کے بچے ہونا شروع ہو گیا جب ہونا شروع ہو گیا تو بہتر ہوتا چہرہ کہ ون ون اسکریچنگ مچ گئے اور ون اسٹینڈنگ میں فرنٹ آ گاڑی کے اندر اور رو رہا ہے رو رہا مجھے اندازہ ہوا تھا مکان خالی تھا خالی مکانات میں ہم جنات ہوتے ہیں اس کو گچھی مڑی ہے کہتے میں نے کسی جھار پر پڑ کے پھوک ماری کیوں ماری بچے رونا بند کر کہتے گانا ہے گانا ہے بدو گیم پھر کھولے گے وعلیکم السلام جی جی آپ شکر کا خدائی صاحب ادو مبارک تو آگاہ کر سکو جی آو جی آو جی بولے جی آفی وعلیکم السلام میں کبھی ہو جائے کیا خبر آؤ گان ہو گیا گان ہو گیا بچہ کمر ہو گیا کیسے وہ اٹھائی حیران ہو گیا کہ کیا بات تھی کیا ڈر کیا بات تھی کیا کہ ہماری ہے تو مذہبی ماہرین نے ہمیں بتائے ہوئے کسی جگہوں پر جناب ہوتے ہیں جناب آدمی وہ چمٹ جاتے ہیں اور یہ ہمارے قدر خلیمات ہیں پاس میں نظر ہوئے تم کو ہم پڑتے تو بھاگ جاتے ہیں تو سر ہم نے ضرورت دیکھ دیا تھا کہ ضبور کی ضرورت تو نہیں ہم نے ضرور دیکھ لیجیے میں تو بارہ سا رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو یہ حیدر بخاری صاحب کے گھر تھے کوئی آدمی سے کہا کہ پریشانی ہیں اور اس کا کیا ہاتھ ہے دمکانے کے لیے دم کر کے انہوں نے دے دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ برخا یہ گھروں میں ہوتے جنات مجھے لگاؤ تنگ کرتے ہیں کہا یہ جنات کو آدھی سے میں آئے ہوا ہے ان کو تو فرشت وہ دوسرے کی دہشت کے بعد ان کو فرسٹ احمد پیٹ کر بگا دیا تھا پوری جزیروں پہ اور پہاڑوں میں اور دور درازوں میں چلے گئے فرمایا کہ جن گھروں میں یہ کہ جزیر بازے بجتے ہیں ان گھروں کے اندر ہوتے ہیں میرا خیال ہے اور دوڑ کر میں نے کو سمجھاؤں کہ آپ اپنے گھر کو مسئلہ حال ہو جائیں اب میں کیا تھوڑا ہو جائے سب بتاؤ میں سمجھنا میرے نمر کرنا ہمارے پاس کوئی کل مار کر تھا ہم انکار نہیں کر دیا کتنا رنگ سرسی ہو جائے گا باقی جو اپنے پیار پر خود کو لڑا مار رہا ہو اپنے گھر میں خدا جلا رہا ہو اور فار وغیر تو برا بھی رہا ہو اس کو بجاؤ وہ تو سال بدار ہو بدا ہے اس سن پا رہا ہو تو. اس اتنا ہی فین ہے اتنی شکل آت ہو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے دم سفر ٹری جگہ ہوتی ہو فری اس کو پھنستے ہوتے بھوکتے ہیں میں سے پھر ہلا کلب سے پورا فائدہ حاصل کرنا اچھا ہو گئے تو اس کے لیے تو پورے اصول و کو لے کر چلنا ہوگا پھر اگر مسئلہ حل نہ ہو پھر مسئلہ حل نہ ہو کہ خلاف گلا کریں آپ نے اصول ضوابط بتایا تھا چاہیں کسی پابندی کی اور پابندی کرنے کے بعد مسئلہ نہیں ہوا تو پھر آپ آپ سے گلا کر سکتے ہیں اور اصول ضوابط قوانین قواعد آپ اپنے چلا رہے ہوں اور نقائد ہمارے والے اثر کرنا چاہیں تو وہ تو نہیں آ سکتے یہ نہیں. روحانی نکائے تو آپ کیا تو نہیں آ اور اس کے پیچھے روحانی کرتی ہے تو تم نے فاروق اتنا یہ کتنے دنوں سے معافر کیا ایک مہینے سے ماترہ ہے کلے کا اور کلا پتہ نہیں ہو رہا خاتون گیار میں نے کہا بیٹھے ہوئے پنچرے والے ساتھی نے گا کے میرے موومنٹ کرانا تھا ابھی شہید ہو گیا کر نہیں دوسرا عام آدمی کو بچ رہا کہ وہ شہید ہو کر نے کر نہیں کیا بات ہوگی یار کا انہیں مسلمان کہہ رہے ہیں چلا خت نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا چار آدمی بجو ان کو خط دکھا کہ چار آدمی مدینہ منورہ کے ماحول سے آ رہے ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر کے آپ کام کریں یہ چار آدمی گئے انہوں نے ان کے حالات کا معائنہ مشاہدہ شروع کیا اور ان کا سارا مشاہدہ کرنے کے بعد سروے کرنے کے بعد ان سے کہا کہ ہم نے آپ کی وہ کوتا پکڑ لی جس سے کہ آپ کا مسئلہ نہیں آ جائے اب اللہ نے یہ لکھا کہ آدمی لدنیہ مردہ کے ماحول سے آ رہے ہیں یہ چار آدمی چار کے برابر ہیں ان کی دعا ان کی روحانی کھوت ان کا جان دینے کا جذبہ اللہ کے دے تو آدمی جو کوئی گوشت پوش کو تو نہیں کہتے آدمی کے ساتھ برادری کو کہتے ہیں اس کے باطل میں نہیں مجھے من تھا کہ ماحول پہ رہے ہیں اور یہ چار ہزار آدمیوں کے برابر ہیں ان سے مچھوڑا کر انہ کے کام کرنا کہنا تھا معائنہ مقائدہ کیا اور کہا کہ ہم نے آپ کی وہ بات پکڑ لی نے کہا ہم نے آپ کے لشکر کو دیکھا کہ سارا لشکر کے سواد کی سمے موقع کو ترک کیے ہوئے جس کی وجہ سے آپ کی مدد نہیں ہو رہی کہا تو بتایا بھی ہے اسی دن سب نے مسوار کا بندوبست کیا اور یہ جو مسوات کرنے کے لیے بیٹھے جس میں بڑے روپ کاری ہوا یہ سنا ہوا تھا کہ تو سخت چمدی وہ سخو اسی قسم کے لوگ انہوں نے کہا کہ شاید یہ دانت پید کر کے آج ہم لاہ کرنے والے ہیں کس میں ایسے کھانے والے ہیں ہمیں آج کھا جانے والا اور کلے ماسور پتنگ آئے ہوئے کہ بزروں میں ہتھیار ڈالے اس کے لیے پتہ ہوا ایک سنت پر عمل کرنے ہماری ترتیب روحانی ہے مادی نہیں ہے مادے کا انکار نہیں ہے مادی اس بات کو ہتھیار کرنے کا حکم ہے شریعت کا لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے تو اس پر ہماری کامیابی دار ویدان ہے اللہ کا کمر ہے امر کو پورا کریں گے ع امر کو پورا کرنے کی برکت ہے بدر فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پر ایک ہزار فرشت کریں گے جہاز میں تین ہزار فرشت کریں گے اس ریاض میں پانچ ہزار فرشتے ناگرکیں گے عالمان کہتے ہیں سلاثت عالیٰ ملا کر تو مردفین آج. اور دوسری ہزار والی یاد کیسے ڈاکٹر خیال صاحب ایک منظرین ایک مرد ایک مسد ایک بردین میرا ہزار والا منظرین ہے تین ہزار والا مصدین ہے ایک مصدین اور پانچ ہزار والا بردین ہے کیونکہ ایک ہزار ہوئے اور تین ہزار تین ہزار نازل ہو سکتے ہیں اور پانچ ہزار کے لیے چار کھڑے ہیں اور ایک ہزار نازل ہو گئے تھے الف منل یہ الف من ملائے گئے تھے الف من ملائے گئے تھے منزل فریش نازل ہو رہے ہیں آگے ہے کہہ رہی ہے وہ من نسلو ان لا اور مدد جو ہے وہ نہیں ہے الطاف آباد کا گہر منتالا ہے ماں نافیہ ہے نا؟ یہ ماں امن اور ہے ہے. نسل اللہ جو ہے دھار پہ ہے امن نسل و اللہ مدد ہے دیکھو اس بار کو یاد رکھو مدد جو ہے نہ میزم ہے جی نہ تمہاری تعداد ہے نہ تمہاری وہ تو اللہ جانب اللہ ہے وہ تمہاری اللہ ہی تو لہذا آپ نے وہ دل میں اس بات کو رکھنا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد ہمارے ساتھ مدد کرنے والا وہ ہے یہ ایک لاڑ فرشت ہے تو اس کی مدد کا مذہب ہے ظاہر ایسے ہو رہی ہے مدد جو ہے تو یہ خندق ہے نا خندق انہوں نے بات میں بدل خندک ان چار پر بہت پسندی بات کیونکہ اسلامی جہاز کے وصول سارے ہیں ان چار جن ہے چار قربوں میں دکھائی دیں گے یاد ہے وہ سارا ان چار میں بیان ہو گیا کہڑی جاؤ بنا کلو مردم و مواد مواد سرو وزرا کال تہنگ پڑھ جاگت نا ماضی میں خدم تل آگے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ سم نہ مجھن جل لنگ کروں گا ہم نے درجی کہا اور درجا سے رج کر نہیں دیکھا تھا آگے پڑھوا اس میں وارز وہ جا قل مطلع سفلہ و کل مطلب پھر اللہ نے زہر کیا اور نیف الحبود ابانا کیا کفار کی بات کفار کی ترتیب کو اور اللہ پاگر کے قدمے کو بلند کیا اور یہ کس پر ہوا یہ زائد اسباب و شاید پر نہیں ہوا بلکہ حسن تو حید المطر ہوا کہ ہم نے بیجی تیز ہوا اور بیجا میز لشکر صلی اللہ نہیں دیکھا تہذ نواز شریف پود کفار کی سواریوں کی رسیوں کو کاٹ دیا بیگوں کو رٹ دیا خیموں کو گرا دیا کیونکہ مسلمانوں کے بس پہ جتنی بات تھی انہوں نے کر لی تھی باقی اس کے بعد بس تھا نہیں تو انہوں نے کہا یا اللہ ہمارا تو یہاں تک تھا بس آگے ہو گئی بات بس اور ہم ہو گئے تھے بس اور اب آگے جو ہے تو آپ کی قدرت اور ابھی ترتیب ہے جتنا تو کر سکتے ہیں اتنا کر کے دکھا تو جو تم نہیں کر سکتا پھر جب میں کر کے دکھاؤں گا تو پیاری حرل رہے گی اتحاد ہر سے اتحاد نہیں رہے گا دوسرا جم تو صحیح رکھا تو سی کو اس کا اسٹینڈ ہے کیسے ہلات ہیں کہ اس میں حضور صلی اللہ نے دیکھا کہ صاحبہ اکرام نہیں پیڑوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں سرد سے بچنے کے لیے کپڑے نہیں ہیں برا حال ہے تو وہ یہ شدت ہے جو مت پر آپ کو ہے آپ سے ہاتھ دیکھا نہ کیا تو آپ نے انسار سے کہا کہ دیکھیں اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے اس طرح کہ اس سال مدینہ منورا کی کھجونوں میں جو فصل آئے گی وہ آج ہی ہم ان کو دے دیں گے اور یہ اپنا محاصلہ اٹھا رہے ہیں عورتیں یہ ہیں وزیر من کے کیندر بند ہیں آسان منصوبہ جیلا چل بھی نہیں سکتے تھے اتنے صحیح وہ تو گزارے پر مقررے صرف نظر آتا ہے کہ ایک آدمی مت بھی شکل سورج میں اتنے کمزوری کے حالات کہ ایک یہودی جو ہے وہ چڑھ کر دیکھ رہا ہے اکیلے کیندر دیکھوں کہ مت نہیں ہے کہ نہیں ایک شادی ہے اور ان کہا کہ وہ یہودی چڑھ رہا ہے چاہے سوچی کر حال روڈ کا چلے نہیں سکتا ہوں تو چلتا ہوں کوئی ایسے نمونے کے طور پر جلد کر نہ آیا تو ٹھیک ہے ایک خانے کا کھوٹا لیا اور مارا اس کے سر میں اور آدمی گرا اور مر گیا تو ان میں گاؤں کے آدمی مر گیا ہے مرے ہوئے آدمی کا اصل کپڑے وغیرہ سارے مالے تو نہیں ہو جاتا ہے کہ جاؤ اس کا یہ دنیا پہ لوٹوں کے پاک مال ہے سنمان کے لیے غنیمت کے مال پاک مال ہوتا ہے اس کے بعد جا سکوں تو خود کے چیزوں پر قبضہ کروں, جا کیسے کروں سے تو کیسے قبضہ کروں گی اتنے ہلایا کرتے یہاں کے لئے بند ہیں اور خندق جب چلا ایسا کمان والا کماندار پہاڑ ہے اور کہا کہ کھنڈک کر مرد نما کرنا دیں گے میں سارے کہ اس طرح کا معاہدہ کر لیں اور یہ ماسکہ اٹھا لیں ان صاحب نے کہا یار سر صلاحیت جب ہم مسلمان نہیں تھے دور جاہریت میں تھے دور جاہریت میں مجنہ کی کھجور یہاں تو لوگوں نے خرید کر کھائی ہے یا ہمارا مہمان بن کر کھائی ہے دور سے ہم سے کوئی نہیں لے سکتا آپ جب ہم سے مسلمان ہو گئے تو ہم کھجورے کو دے یہ کیسے بولتے ہیں یہ اور ہی نہیں کرتا دوسروں کو اندازہ ہوا کہ آج کے لوگ ان کا حوصلہ مضبوط جمے ہوئے تھی بات ڈٹے ہوئے ہیں جمے ہوئے ہیں اور جو ہے کہتے ہیں مرال ہائی ہے مرال میں تو ہائی حوصلہ ان بلند بس صبح اللہ کے اللہ کی مدد ایسے لوگوں پر اللہ تعالی کی مدد کا ہوا کرتا ہے اس کی سورہ آزاد کی آئے ہے بنا اور سن مستان کام ہے پھر جمے نزول والے بن بلائے پر ناز کی مدد نزول ملائے کا فرشتوں کے ناظر ہونے سے ان کی مدد ہوا کرتی ہے مجھے یاد ہے ہمارے ساتھی ہوتے تھے اس زمانے میں ہسلوں میں سال میں ایک دفعہ طرف گولڈن مائل ڈال بازے بجانا اور وہ خرافال کرتے تھے کہ کیا کچھ ہے اس زمانے میں یہ عورتوں کا پتلا کرنا تو نہیں سارے یہ ہمارے ساتھ وارڈن ہو گئے تھے اسلحہ نے کہا کہ ہم فنکشن کرنا چاہتے ہیں باہر سے ڈھول بازے بھان ڈھونگ وغیرہ لائیں گے اس ہفتے کا سینئر وارڈن ایک وارڈن تھا ایک, ایک سینئر وارڈن وہ سب احسانیات کے صدر سال ہوتے ہیں ہمارے جو بارڈر تھا میں نہیں کرنا چاہتا تو خیر حالات وغیرہ میں نے دیکھے میں نے جا کر جو معائنا کیے جنرل سکسٹین کا ہے اور کا کریبل ہے چھ فٹ کا خط ہے اور کم از کم اس کا ایک کلو اس کا وزن ہے اور جب بات کرتا ہے تو ایسی گنجال کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں تو اس دنیا کے پروفیسر بیٹھتا کیا ہوتا خبر بو کے بار پہ سو جا رہا سر سے کہا میرا کاسی صورت میں کونے نہیں جانا میں تو میں نے روکنا کیسے روکے گیا ساڑھے چھ فٹ گاڑی کرا ہے سو کلو والا لگا تجھے دیکھو تو لبایا تھی کہا میں تو دعا کرو تھی وہ چلا گیا تمہارے پاس چلا گیا لاک ڈاؤن اللہ, اللہ. راک ڈاؤن بلوتے دبئی کل کبوت سب سے کمزور سب سے کمزور گھر جو ہے یہ بکری کا گھر ہے زیادہ رستے نہیں ملتی آپ دیکھتے تو کہتے ہیں है کہتے یہ لو ایک رسے ہیں اس کو تھی تو توڑ سکتا ہے اور جب بھی جمتا ہے ہمت کرتا ہے اللہ کے ساتھ ریزیو کرتا ہے آگے بڑھتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے گورکھ سے نہیں تو بکڑی کا جالا تھا اور ٹوٹ پھوٹ کر گرنے والا تھا احمد کر کے تو دیکھتا نا ذرا ہمت کر کے تو دیکھتا رہا. جب انسار جمعے نے ان کہا یاد ہوتا تو یہ نہیں ہو سکتا مدینہ منورا کے ایک اور بڑے حیثیت کے سردار مسلمان ہوئے اور انہیں کہا یا ہوتا صرف میں مسلمان ہو گیا ہوں لیکن میرا بھی اسلام لانے کا کسی کو پتہ نہیں ہے تو کیا میں کسی ترتیب پر پیار کر کے ان مسئلے کو حل کرنے کی مجھے اجازت ہے کیا فرمایا کہا کچھ اجازت ہے یہ کیا یہودی مدینہ کے بادشاہ نے کہا کہ با سے کوریش کو بلائی ہوئی اور سازش بھی تم نے کر لی اور قریش جو ہے وہ تو چلے جائیں گے اپنے وطر کامیاب اگر نہ ہوا چلے جائے گا اور سازش کے تھا اسے تم رہے جاؤ گے اسے مانو کیا پر. اگر قریش چلے جائیں اپنے اکڑے چھوڑ دیں تمہارا پھر کیا ہوگا انہوں نے کہا آج بھی تو بات کر رہا ہوں ہم سے کیا کریں خوش سے کہو تین چار سردار ہمیں تو ماند کر رہے ہیں کب لینا ادھر کمال کے چار کے کب لینا اور یہ میدان شروع کرنے پاگے باغ نے کہا ٹھیک کر ان کا پیغام آنے والے سے پیغام آنے سے پہلے خویش کے پاس ہے پتہ ہے تمہیں وہ تو اندر ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور تم سے تمہارے تین چار سردار مانگے یہ بطور جمانت سے کچھ بنے جب تک وہ قتل کرتے ہیں کیا کرتے ہیں جو کچھ باقی کار کھول لیں میں تمہارا خیر تھا میں نے جا کر آپ کو سمجھا دیا بات کہہ دی آپ باقی آپ کا مسئلہ خدم ہے بات یہ گیا اور یہ ابھی کچھ دور ہوا نہیں گئے ان کے اوپر آ کے, ان کے ہمیں کیا ہے کہ آپ جب مدان سب پہ بھاگ گئے ہیں پیچھے تو ان کے آگے ہم رہ جائیں گے لہذا آپ ہمیں جو ہے تین چار سردار ہم تھوڑے سے مدد کریں گے جو ہمارے پاس رہیں ان کا جو ہے تو ہاتھ ٹوٹا اور ایک دوسرے پر بیٹھ بھارے غلط بھاؤ جو سننا لے لی وہ ضرور الن کروا جو لشکر بھیجے وہ یہ غیر مرجنسی میں حضرت خداپر زندہ عالم کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہوا تھا گزر صلاح میں وہ کہتے گزرس میں آئے اور پھر رہے ہیں اس وقت سردی میں کہتے میں کھڑا کھودے ہوئے چمٹا ہوا ہوں اس میں یہ سردی سبزان کو بچانے کی اور ایک چادر تھی وہ میری بیوی کی تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ بس صرف گھٹنوں سے کھاتی وہ میں نے لپیٹی دی میرے وہ بھی سردی گھنٹ نہیں رہو کہ میں چمٹا ہوا اسنے. اور زور صرف فرماتے کون جاسوسی کرائے کہتے ہم سارے چپکے ہوئے کوئی بولتا ہی نہیں اس سردی میں نا رات میں پہنچ جائے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تو آگے سے مجھے دیکھا تو مجھے فرمایا فضا جاؤ جاسوسی کر کے آؤ یہ اب کیا کرتا وہ جاور ہو گیا اٹھا سردی میں آپ جاؤ فرمائی یار نہ جائیں بائیں آگے بیچو ہر طرف سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کہ میں گرم ہوں, میں کے درمیان چل رہا ہوں سردی تو بھی میں وہاں جا کر پہنچا پہنچتے ہی آگ جلی ہوئی ہے چاروں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ آگ چاپ رہے ہیں اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے سارے رشتے کی سردار تھے اور کہتے ہیں میں نے دیکھا جائزہ لیا ہا کہ ہاں نے پریشان کیا ہوا ہے سب پریشان ہے ہر ایک آ کر کہہ رہا ہے بس کرو اب جاؤ نہیں ہو سکتا ہے کیا کریں یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں سمپل آپ کہہ رہے بالکل میں دیکھا کہ جی ہے کہ اگر میں ایک تیر مارتا ہوں تو اس کا کام ہو ہونا ہوئے جا کے حضور نے ہدایت فرمائی تھی کہ کوئی حرکت نہ کری ہو بس آرات دیکھ کر آدمی کہ میں تیر سیر نکالا اور کمان میں ڈالا اور کھینچنے والا تھا کہ اس میں کش کش کی آواز میں کہ جب بہت ماہر تھا مار اس آواز تھی کہ بجنے میں کوئی اجنبی ہے ہر آدمی اپنے ساتھی کا ہاتھ پکڑے اور اس سے پوچھے کہ تو کون ہے اس کے بعد جلد کہتے کہ میرے ساتھ, ساتھ اور ساتھی تھا ساتھ اس, ساتھ اس سے پہلے وہ میرا ہاتھ پکڑے ہاتھ پکڑا میرا تو کون ہے کمال آپ نہیں تو جانتے میں فلانے قبیلے کا فلانہ ہوں لشکر گاتی ہوں مجھے نہیں پہچانتے ہوئے کہا چی بھو کہ بس میں باندھی اور وہاں سے نکلا آگے جب آگے آیا تو میں نے دیکھا کہ بیس سوار ہیں بیس گوٹ سوار ہیں شیت پگڑیوں انہوں نے باندھی ہوئی ہیں وہ جا رہے مجھ سے ملے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت وہ کرے میں آیا میں ترکرہ کیا رشکر کے اعلات بتائے اور اپنا جو حالات تیر کمان والا جو حالات بتائے تھے تو اس پر جنہوں رسول اللہ ضلع سے تپسم فرمایا اور آپ کے جانچ مبارک جو تھے وہ روشن ہو گئے یا آپ جب تپس فرماتے تھے جانچ ہمارے جب روشن ہوتے تھے تو منہ کی چمک اٹھتی کہ اس کے بعد جو ہے تو وہ فرشتے چیک ہے جو ملے آپ سے وہ فرشتے چیک ہے آپ کہتے ہیں آپ نے پھر فرمایا جس چادر میں آپ ہوئے تھے اس نے کبوں کی طرح مجھے لکھایا تو کہتے ہیں میں نے آپ کے کلوں بارے خطرہ سینے کو لکھایا کرنی چاہیے آپ زندر میں کہ ان دل میں کابل من لاکھ ممرس کا کام جمنے والوں کا نظمن ملائکہ نزول ملائکا, ملائکا ہوتا ہے دہلی بند یقین جی؟ اور خود کو یقین پر نہیں ہوتا نا. اور یقین والے لوگوں کے ساتھ مدل لائق ضرور ہوتا ہے جو جمنے والے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی خزانوں پر ہوتی ہے یعنی کہ نگاہ اللہ الگ رہے تو پر ہوتی ہے جن کی نگاہ ساحری لائق رکتی ہے جن کی لاہ نگاہ نصنی مدد اور میرے بھائی اس کے لیے تو, تو بتایا ہوگا اپنی زندگی میں پتہ کو نکالے گا مال پر آئے گا جمعے گا اور کو لے کر چلے گا صرف اکیلا تو سر سے اپنی مددوں میں والے کو الله من الله نعم حقا لله نعم